یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی یوسین ادیم و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان ہے کبھی ہے رابطہ آہر سہستے اگر وہاں ان کو پہنچا دیں تو اچھا نہیں ہے بہانے سے کوئی چھوٹے بچے جو ہیں نا تھوڑی دیر کو وہاں ٹھہر جائیں کبھی ہے رابطہ آہ صاحب سے کبھی تو دردِ دل دردِ جگر سے کبھی تو دردِ دل دردِ جگر سے کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے یعنی کبھی تو سارا وقت اللہ کی یاد ہے سارا وقت کبھی جو ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا کبھی تو دردِ دل دردِ جگر سے کبھی ہے رابطہ آہ شہر سے نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ تو پھر کیا فائدہ شم سو کمر سے تو پھر کیا فائدہ شم سو کمر سے تم کو ہم باہر نکال دیں گے اگر تم گڑبڑ کے اس کو ادھر رکھو چلو بس اب آرام سے بیٹھو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو یہ پرائی چیز نہیں لیتے ہیں جیسے بیٹھنے کا طریقہ تھوڑی ہے کوئی کہ ہمارے کوئی منع بچے ہیں جو تو یہ کہ اس بغل میں ایک اس بغل میں لے کے بیٹھا ہے اب آرام سے بیٹھنا دیکھو سب یہ کتنے لوگ اس ٹیلی فون پر سنتے ہیں دین کی بات اور کتنے وہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں یا سب آپ کی شرارت ہوگی تو پھر کیسے سنیں گے بات تھوڑی دیر کو آپ خاموش بیٹھے آرام سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی ہے رابطہ آہ سہر سے نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوا نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوا تو پھر کیا پائدا شمسو قمر سے تو پھر کیا فائدہ شمس و کمر سے دیکھیے اگر اللہ ہی دل میں نہ ہو تو دنیا کی رنگینیاں سب فانی مٹی ہونے والی اور جو دنیا دار ہیں ان کے, ان کے سورج اور چاند یہ سورج اور چاند ہیں لیکن اولیاء اللہ کے سورج اور چاند کیا ہوتے ہیں اللہ کی یاد اللہ کی ذکر سے ان کے قلب کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس نور کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کے آگے اس شمس و قمر کی سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے اس قدر منور ہوتا ہے ان کے قلوب لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو دولت دیتے ہیں وہ چھپا کر دیتے ہیں اسی لیے کہ اگر دکھا کر دے دی دیں تو سارا عالم مسلمان ہو جائے سارا عالم جو ہے وہ کوئی گناہ سب مٹ جائیں مگر اللہ کو امتحان منظور ہے اور اللہ تعالی کو منظور ہے کہ میرے عاشق بندے میری خاطر مجاہدہ کریں مشقت کریں تاکہ پتہ چلے کہ دیکھو میرے عاشق ایسے ہوتے ہیں میری خاطر سے اپنی تمناؤں کا خون کرتے ہیں نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ تو پھر کیا فائدہ شمس و کم سے اگرچہ بازی اللہ والوں کو اللہ نے دیا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں شان و شوقت سے رہ رہے ہیں باریک کپڑا پہن رہے ہیں عمدہ کپڑا پہن رہے ہیں ظاہر میں تو بہت شان شان و شوقت ہے لیکن دل ان کا ان سے بالکل لگاوا نہیں ہوتا بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا بالکل بھی بس ان کے دل میں تو ہر وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا جوئی کی فکر سوار رہتی ہے بس وہ ہر وقت اس, اس نعمتوں کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں خالق نعمت سے سب سے بڑا تعلق ان کا خالق نعمت سے ہوتا ہے نعمت سے نعمت کھاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک آدمی کھاتا ہے مزے کے لیے کھاتا ہے طاقت کے لیے کھاتا ہے پھر اس کو گناہوں میں برباد کر دیتا ہے یا فضول کاموں میں برباد کر دیتا ہے اور ایک اللہ والا کھاتا ہے تو وہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ اللہ جو کھاؤں گا سب آپ کے اوپر فدا کر دوں گا ساری طاقت جو اس سے بنے گی آپ پر فدا کروں گا اس کے کھانے کی کیا بات ہے نا وہ دل میں تیر یادوں کا جلوا تو پھر کیا فائدہ شمس و کمر سے نہیں محتاج درد دل کا نہیں محتاج دردے دل رباں کا وہ خل ظاہر ہے اپنی چشم تر سے وہ خل ظاہر ہے اپنی چشم تر سے اللہ والے جو ہے ان کی آنکھیں بتا دیتی ہیں جو اولیاء اللہ ہے جیسے میں نے بتایا بھی تھا ہمارے حضرت نے فرمایا مولانا رومی بہت بہت, بہت, بہت بڑے عالم تھے مولانا جلال الدین رومی اور بادشاہ تھا فارزم کا بادشاہ اس کے سکے نواسے تھے بہت عالیشان نعمتوں میں پلے بادشاہت کے ساتھ پلے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ پانچ سو علما ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لیکن اللہ والوں سے رابطہ نہیں تھا کتابیں ہی کتابیں تھیں علوم ہی علوم تھے لیکن حقیقت علوم کی روح ابھی نہیں پائی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کو بھیجا وہاں بعض کو بھیجا جاتا ہے بعض کی اصلاح کے لیے اگر یہ قاعدہ یہ ہے کہ اصلاح کے لیے کہیں جایا جاتا ہے لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود کنویں کو پیاسوں کے پاس بیچ دیتے ہیں سہادت شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے تھے بڑے عارف بلّہ تھے اور انہوں نے دعا کی جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے اپنی محبت کا اتنا بڑا خزانہ مجھ کو عطا فرمایا ہے اتنے اسرار و رموز حکم مجھے عطا فرمائے ہیں تو اے اللہ میرا آخری وقت ہے مجھ کو کوئی اپنا دیوانہ ایسا عطا فرمائی جس کے قلب میں اپنی اس ساری آتش کو اپنی آگ کو منتقل کر دوں ورنہ یہ آگ ساری میرے ساتھ دفن ہو جائے گی کی کیونکہ اصلاح زندہ سے ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصلاح زندہ پیر سے ہوتی ہے قبروں قبروں سے اصلاح نہیں ہوتی ہاں کسی کتنا بھی بڑا پیر ہو کتنا بھی بڑا وہ ہو اللہ والا اصلاح قبروں سے نہیں ہوتی قبر جو ہے اللہ والوں کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں چونکہ اپنے پیاروں پر اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی جہاں پر وہ ہوتے ہیں ان پر رحمت برساتے رہتے ہیں تو اس لیے وہ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں دعاؤں کی قبولیت کا مقام تو ہے لیکن اسلام زندہ تیزی ہوگی میرے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی پائلٹ ہے تو وہ کہے کہ صاحب اب پائلٹ کا ہو گیا انتقال اب پائلٹ جو ہے وہ کہے لوگ کہیں کہ یہ قبر ہی میں سے جو ہے فیض پہنچائے گا اور ہوائی جہاز اوڑنا شروع ہو جائے گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا تو ایسے ہی زندہ پیر سے اصلاح ہوتی ہے اور پیر سے تعلق بھی مضبوط ہو یہ نہیں کہ بس بیت ہو گئے بیان سن لیا بس اب اطلاع احوال اس کے ذمے ہے اور اتباع تجویزات اس کے ذمے ہے اور جو تجویزات بتائے جائے اس کی انقیاد اس کے ذمے ہے اس کی پابندی کرنا اس کے ذمے ہے ورنہ اس نے پیر کا حق ادا نہیں کیا ہاں تو غرض یہ کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی جو آنکھیں تو وہ جو حضرت شمس الدین تبرزی رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الزام فرمایا تم ایسا کرو کہ وہاں جاؤ کونیاں وہاں ہمارا ایک جو ہے وہ پیارا ہے اس کو تم بھی اپنا سارا دور ساری دولت دیکھیے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ کسی کو جہاں پر بھی وہ ہو وہاں اس کو علم کی دولت سے بھی نواز سکتے ہیں اور اپنی محبت اور اصرار سے بھی نواز لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت عادت شریفہ یہی ہے ہمیشہ سے اسی لیے فرمایا کون مان صارقی کہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہو وہاں سے تمہیں ہم ملیں گے ہمارا طریقہ ہمیں پانے کا طریقہ ہم نے یہ رکھا ہم کو یہ طریقہ پسند ہے کہ تم ہماری خاطر سے مجاہدہ کرو اور ہمارے اولیاء جن کو ہم نے اپنی محبت کے خزانے سے نوازا ہے ان کے پاس رہو ان کے پاس رہو کون رہو ان کے پاس اور پھر اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ ایسے نہیں کہ بس کبھی کبھار چلے گئے کبھی کبھار دعا کرا لی نہیں اس سے کام نہیں, کامل نہیں ہوگا نافع تو ہے لیکن انپا نہیں ہے کامل نہیں ہے تو یہی طریقہ اللہ نے رکھا ہے کسی کسی انسان کو جو کچھ بھی ملا اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے میں کسی انسان ہی سے ملتا ہے کہ ہمارے جو, جو رہبر اعظم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے مبارک سے صحابہ کو ملا صحابہ سے تابعین تبا تابئین پھر اولیاء اللہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا تو ہمیشہ کسی انسان ہی سے انسان کوئی دولت ملتی ہے اپنے آپ سے نہیں مل جاتی تو بہرحال وہ جب وہاں گئے تو وہاں چاول فروشوں کا ایک بازار تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے برنج فروشوں برنج کہتے ہیں چاول کو فارسی میں وہاں جا کر بیٹھ گئے اور چبوترے پہ بیٹھے ہیں وہاں سے گزر ہوا بالکل سادہ طریقے سے بیٹھے ہیں کوئی ایسے کوئی تذویحات میں نہیں کوئی کچھ نہیں سادہ آدمی جیسے بیٹھا ہوتا بیٹھے وہاں سے مولانا رومی کو گزر ہوا تو کہتے نا کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا کہ یہاں کوئی بزرگ بیٹھے اب یہ ان کے خوشامد کرنے لگے مولانا شمس الدین تبریزی رحمت اللہ جائے گی کہ مجھ کو اپنا شاگرد کر لیجئے اور مجھ کو کچھ اللہ کی محبت سکھا دیجئے کچھ دے دیجئے دورہ کہا بھائی میں تو سادہ آدمی ہوں مجھ سے کیا تم کو ملے گا کیونکہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم کھلا ہے کھلا ہے ایک صاحب نے حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب ہو گیا ہوں تو ہنستے ہوئے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا ارے اولیاء اللہ ابدال افتاب اغوا جو اغیاس ہیں وہ کوئی اپنے آپ کو اشتہار تھوڑی دیتے ہیں کہ ہم کھلا ہیں ہمارے پاس آؤ وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود ان کا شکرا اڑا دیتے ہیں کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ درد نسبت ہوتی ہے جو اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی ہے اس نسبت کی خوشبو پھیلتی ہے تو بارہ انہوں نے بہت خوش آمد کی انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جو دیوان شمس تبریز میں ہے غالباً اس میں یہ فرمایا کہ بو میرا گھر مجنو کو نت ہاں چشمے مستے خیش تن راچو کو نت فرمایا کہ دیکھو اگر شرابی جو ہے وہ شراب پی کر الائچی کھا لے الائچی چبائے تو اس سے بدبو تو اتنی مٹالے گا لیکن اس نشے کو جو اس کی آنکھوں سے ظاہر ہے جو پیا ہوا ہے وہ کہاں سے لائے گا اس کو کیسے مٹائے گا کہا کہ نہیں آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ کے کلب کہتے نا چہرہ کلب کا ترجمان ہوتا ہے کلب کے اندر اگر گندگی ہوگی حسینوں کے گومود بھرے ہوں گے تو آنکھوں سے بھی وہی ٹپکے گا اور اگر کلب کے اندر محبت اللہ برسی ہوگی اللہ کا عشق محبت ہوگا تو آنکھوں سے اسی کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے گلی ہیں اور آنکھوں ہی سے بہت کچھ مل بھی جاتا ہے خواجہ صاحب کا شیر ہے وہ ان کو جگر مراد آبادی کے لیے انہوں نے کہا کیونکہ پہلے, پہلے زمانے میں شراب بہت پیتے تھے تو خیر دوسرا قصہ ہے لیکن انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کہا جاتے ہو کیا ہے وہ قصہ ہے تو انہوں نے جواب میں ایک شعر پڑھا تھا کہا کہ میں کشو یہ تو نئے کشی رندی ہے نئے کشی نہیں یہ شراب تم لوگ پیتے ہو یہ گندی ناپاک حرام اللہ کو ناراض کرنے والی اور پینے کے بعد عقل عقل جاتی رہتی ہے اچھے برے کی تمیز جاتی رہتی ہے حتٰ کہ ماں بہن کی تمیز بھی جاتی رہتی ہے اتنی گندی چیز تم پیتے ہو نئے کشو یہ تو نئے کشی رندی ہے رندی مانے گنا گناہ کا کام ہے یہ تو اللہ کو ناراض کرنا ہے اپنے آپ کو برباد کرنا ہے تو فرمایا کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آ تم نے پی نہیں اولیا اللہ کی آنکھوں سے پیا جاتا ہے اس کو ایک جگہ اور حضرت نے ہمارے بیان فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ لیں وہ صحابی ہو گیا اگر عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ دیکھے عمر بھر صحابی نہیں ہو سکتا اس کو صحابی کا درجہ نہیں ملے گا ولی ہو سکتا ہے تابئی بھی بن سکتا ہے لیکن تابئی کی صحبت سے بنے گا صحابہ کی صحابی کی صحبت سے بنے گا تباہ تابائی بنے گا تو صحبت سے بنے گا اور صحابی بنے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب تک نظر مبارک نہ ملے اگر پردے سے کوئی کوئی مرد آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان سنے تقریر سنتا تو وہ صحابی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر نہ پڑے تو نظر کا کیا کھیل ہے نظر کی کیا کرامت ہے ہاں؟ کہ وہ صحابی ہو گئے نہیں محتاج در دے دل زبا کا وہ خود ظاہر ہے اپنی چشم تر سے اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل نکل خوف اگر خوف مگر سے یعنی اللہ کے راستے میں چلوں گا تو دنیا سے کٹ جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا رو بھی کیسے کماؤں گا کیا کروں گا یہ سب کو چھوڑو فرمائ اگر اور خوف مگر سے نکل جاؤ اس خوف سے جب تک اس خوف سے رہو گے کہ ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا تو فرمایا کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور بچہ ہوا کاش کی یعنی کاش کاش کرتے رہ جاؤ گے اگر مگر میں نہ رہو بلکہ نعرے مستانہ مارو کہ اللہ تعالیٰ حکم الحکمین ہے جو روزی دینے والے وہی ہیں انہی کے ہاتھ میں ہے روزی اور کسی انسان کے اختیار میں کسی مخلوق کے اختیار میں روزی اللہ نے رکھی نہیں اگر کسی کے اختیار میں رکھتے تو آج سب بھوکے مر گئے ہوتے مر چکے بھی ہوتے چھو کے فرحون حامان جیسے ظالم بادشاہ کو چھوڑتے کسی کے پاس اگر روزی ان کے اختیار میں ہوتی یا روزی بعض لوگ جنات سے بہت متاثر رہتے اگر جنات کے ہاتھ میں ہوتی تو روزی تو کیا ہوتا وہ سب کو کھا گئے ہوتے ایسا تو نہیں ہے کوئی کسی کی روزی نہیں چھین سکتا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی چینتے اس خوف اگر و مگر نے انسان کو اللہ کی منزل سے دور کر رکھا ہے اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل نکل خوف اگر خوف مگر سے ملا ہے جب سے لطف سے آہ س کہاں وہ ربط ہے پھر اپنے گھر سے ملا ہے جب سے لطف سے آ سہرا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا مزہ ہی اور ہے ملا ہے جب سے لطف سے آ سہرا کہاں وہ ربط ہے پھر اپنے گھر سے خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن ستاروں سے نہ خورشی دو قمر سے ستاروں سے نہ خورشی دو قمر سے اللہ والوں کو ان نظاروں سے بھی وہ, وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے ایک دنیا دار آدمی کافروں کو دیکھو سیاحت کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں نظاروں کی پھر بھی ان کو چین نہیں آتے ہاں وہ ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ پلیجر ٹور کے اوپر کہاں کہاں جاتے ہیں ساری دنیا میں مگر چین نہیں ملتا ان کو اس مستقل بے چین رہتے ہیں ان حسین نظاروں میں وہ کھو نہیں جاتے بلکہ وہ اور بے چینی ان کی بڑھتی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کسی مخلوق میں نہیں رکھا سکون تو اللہ کی یاد میں سکون اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی فرما برداری میں ہے وہ چونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں سرارم اس لیے ان کو کسی ہی کام میں چین نہیں کسی نظارے میں حسین نظارے میں ہی چین نہیں اولیا اللہ کے یہ حسین نظارے اولیاء اللہ کو خوش نہیں آتے اولیاء اللہ کو تو بس اللہ کی یاد میں وہ گلستان حاصل ہوتا ہے جو ان حسین نظاروں کو شرما دیتا ہے مم. میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب حسین نظاروں کو دیکھو تو پڑھو اللہ عائشہ عائش اللہ خا اللہ جب یہ افانی نظارے اتنے حسین ہیں تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی جنت کا کیا عالم ہوگا جنت کو یاد کرو ان کو دیکھتے کے ملا ہے جب سے لطے آہ صحرا کہاں وہ ربط ہے پھر اپنے گھر سے خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن ستاروں سے نہ خورشی دو کمر سے ستاروں سے نہ خورشی دو قمر سے اگر طوفان کی زد میں ہے سفینہ اگر طوفان کی زد میں ہے سفینہ دعا مانگے خدا اے بحر بہروبر سے یعنی اگر گناہوں کا طوفان میں مبتلا ہو گیا یا ماحول ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں قدرت دی ہے لیکن ہم اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہمت چوری کر رہے ہیں ہمت کو استعمال نہیں کر رہے تو اللہ آپ ہمیں ہمت کے استعمال کی توفیق دیجیے ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی جو کشتی ہے اس کو اس گناہوں کے ماحول کے باوجود گناہوں کے طوفان کے باوجود اس کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ صاف بچا کر نکال لیں گے اور ادخلنی مدخل فرقے وہ اخرجنی مخرج صرقے وجا ملزم کا سلطان النسیرہ اللہ اس کو اس سے صاف نکال کے لے جائے اللہ تعالیٰ صاف نکال دیتے ہیں ارادہ ہو نیت ہو سچی اور پکا عزم ہو کہ اللہ اس راستے میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا ہمارا امتحان ہوگا کہ اس میں روزی نفع زیادہ ہے تو ہم اس کو پیچھے کر دیں گے آپ کو پہلے راضی کرنے کی فکر کریں گے اگر طوفان کی زد میں ہے سفینہ دعا مانگے خدا بحر و پر سے ہر ایک مجبور ہے آہو فغا پر ہر ایک مجبور ہے آپ کرتا ہوں جب زخم جگر سے بیاں کرتا ہوں جب زخم جگر سے یعنی جو آدمی مقرر ہے بیان کر رہا ہے جب تک وہ خود خونے تمنا کا خونے تمنا نہیں کرے گا اس نے خود اس درد کو حاصل نہ کیا ہوگا اپنی تمناؤں کا خون کرنے سے اس وقت تک اس کے بیان میں وہ اثر نہیں پیدا ہوتا اور جو خود ان تمناؤں کا خون کرتا ہے ایسا خون کرتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہاں؟ وہ اس کے بیان میں وہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی ذرا سی بات سے لوگوں, کو لوگوں کا دل نرم پڑ جاتا ہے ایسے کل بھی سنایا تھا حضرت شیخ عبد الخاد جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ بھائی کچھ بیان کرو ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے سامعین سنتے رہے اب اس کے بعد جو ہے شہر خود تشریف لائے اور خالی اتنا کہا کہ بھائی آج ہمارا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن شہری کا جو انتظام تھا وہ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور وہ بنلی پی گئی تو یہ سن کر جو ہے سارا مجمع رونے لگا بیٹے اب بیٹے حیران کہ ابا یہ کیا معاملہ ہے کہا بیٹا یہ دل کی بات ہے جیسا دل ہوگا ویسا ہی اس بات کا اثر ہوگا تو بیٹے عالم تھے بڑے اللہ والے بھی تھے لیکن جو ہے وہ وہ جو درد اصل اللہ کی نسبت کا ہے وہ حاصل نہیں تھا اب جب وہ حاصل جس کو حاصل تھا اس کی معمولی تھی بات پر حالانکہ کوئی رونے کی ایسی بات نہیں بیان فرمائی بس اتنا ہی کہا کہ کوئی بلڈ میں ہمارا دودھ پی گئی اس پہ مجموعہ رونے لگے کہا کہ یہ دل کی بات ہوتی ہے درد دل کو حاصل کرو ہر <تصفح> ایک مجبور ہے آہو فغا پر بیان کرتا ہوں جب زخمیں جگر سے زبان سے تو بیاں کرتا ہے لیکن ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے زبا سے تو کرتا ہے لیکن ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت مگر مجبور ہے اپنی نظر سے <سؤال> نہیں اللہ والے وہی بات جو میں کی اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں بتا دیتی ہیں لیکن آنکھوں کو بھی ہر کوئی نہیں پہچانتا ہاں یہ بات ہے جو پہچاننے والے ہوتے ہیں وہی پہچانتے ہیں جن وہ وہی ڈھونڈتے ہیں جن کو طلب ہے اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے جو پانے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں اور اس کے طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم, ہم کو چشم ہے ہم کو نظر نہیں آتا اللہ آپ اپنی کرم سے ہمیں کسی اللہ والے سے ملاقات کرا دیجئے اور اس کے ہمیں صحبت کی توفیق دیجئے اور اس سے تعلق کی توفیق دیجئے گڑ گڑا کے جو مانتا ہے جام ساقی دیتا ہے اسے میں گلفام اور ناز و نخرے جو کہتا ہے میں آشام ساکی رکھتا ہے اسے تشنا کام اللہ کے رابطے میں ناز نہیں کاماتا نیاز کاماتا نیاز مندی سے جو کسی اللہ والے کے پاس جائے گا تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ رات کا آثار فرماتے چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت مگر مجبور ہے اپنی نظر سے اور آخری شعر ہے جو ان کی یاد سے غافل ہے اختر جو اختر ملے گا کیا اسے شامو سہر سے ملے گا کیا اسے شامو سہر سے جو ان کی یاد سے غافل ہے اختر ملے گا کیا اسے شامو سحر سے یعنی اگرچہ دنیا کی ساری دولت عیش و عشرت بھی حاضر کر لیا اگرچہ کسی کو بھی جو ہے کسی حالت پہ چین نہیں ہے دنیا میں آج جو جھوپڑی میں ہے اس کو فلیٹ کی خواہش ہے جو فلٹ میں ہے وہ فلیٹ پہ شکر کرنے کے بجائے بنگلے کی خواہش کرتا ہے بنگلے میں ہے اس سے بڑے بنگلے کی خواہش کرتا ہے ایک فیکٹری ہے دو کی خواہش کرتا ہے دو فیکٹری ہے تین کی خواہش کرتا ہے ایک ایک شخص تھا اس نے ہمارے دوست نے سنایا فرضی قصہ اور کہا کہ ایک شخص جا رہا تھا اس کو راستے میں ایک چراغ مل گیا العدین کا چراغ دیکھو سب ہوشیار ہو گئے بچے اعلی دین کا چراغ تو اس کو معلوم تھا کہانی سنی ہوئی تھی اس نے تو اس نے کہا ہم نے اس کو رگڑ کے قسمت آزماتے پٹھان خان صاحب تھے تو انہوں نے اس کو رگڑا جب رگڑا تو جم نکلا اس میں سے ہوا کہتا تو کہا کیا حکم ہے میرے آقا اس نے کہا کہ بھئی کیا تم کون کہا میں اس میں قید تھا تم نے اس کو رگڑا میں آزاد ہو گیا اب تم مجھے کوئی تین خواہشیں اپنی بتاؤ تو میں تمہاری تین خواہشیں پوری کر دوں گا تو اس نے کہا اچھا اس نے کہا ایسا کرو کہ ایک بہت عالیشان قسم کا بنگلہ بناؤ اچھا آنند پانند اس نے جو ہے بنگلہ بنا دیا اب بولو آپ دوسری فرمائش کرو جلدی سے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اس میں خوب اچھا فرنیچر اور خوب اچھی بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے اور اس میں بڑے اچھے لوگ ہونے چاہیے ارے, اچھا ٹھیک ہے وارن فارن وہ بھی کہیں تھیں کھینچتان کے علاقے اس میں ٹوٹ دیا اس نے سامان اب تیسری فرمائش کرو جلدی میرے پاس وقت نہیں اس نے کہا ہم اس بنگلے میں چوکی دار لگا دو اب کسی کی سوچ کسی کی سوچ اتنی گٹیا ہوتی ہے بجائے کہ وہ بنگلہ اپنے لے لیتا اس نے کہا میں یہاں چوکی دار لگا دو اس کو ذہن یہی تھا کہ ہم چوکیداری میں مزے کریں گے اچھا تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آدمی کو کسی حالت پہ چین نہیں اور اگر چین ہے تو اللہ سے دوری میں چین ہے افسوس ہے آہ. اللہ سے دوری پہ کیسے چین آ جاتا ہے اگر تم مولانا رومی فرماتے ہیں ظلم کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پہ صبر نہیں آتا ذرا دیر کو چلے جاؤ گھر سے بچے بھی بے چین ہوتے ہیں اب آپ جائیں گے سفر پہ بچے آپ کے پیچھے بے چین آپ بچوں کے لیے بے چین جب میں بھی کبھی جاتا ہوں تو میں ہوم اسٹیک ہو جاتا تھا میں دو تین روز سے زیادہ باہر رہنا پسند نہیں ہوں لیکن اب اب فرماتے ہیں کہ بچوں پہ بیوی بچوں پہ تم کو چین نہیں آتا لیکن تم کو کیا ہو گیا کہ اس احسان کرنے والے رب سے تم دوری برداشت کیسے کر لیتے ہو وہ سب سے بڑا رشتہ سب سے بڑی خرابت داری تو اللہ تعالیٰ سے ہے کیسے برداشت کر لیتے ہیں اللہ سے دوری تو کسی حالت میں انسان کو چین نہیں ہے اسی فکر میں جستجو میں ہر انسان کوشش کو اور جستجو میں لگا ہوا ہے اور آگے کیا, کیا ہوتا ہے آخرکار کار وقت آ بس اس ختم بلاوا بلاوا آ اب سارا سب کام یہ بھرا رہ گیا اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں فکر کی توفیق دے جو ان کی یاد سے غافل ہے اختر جو ان کی یاد سے غافل ہے اختر ملے گا کیا اسے شامو سہر سے ملے گا کیا اسے شامو سہر سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی ہے رابطہ ہے سہر سے نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے واقع الحمدللہ رب للہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اب یہاں کوکن سوسائٹی میں اگلے ہفتے شاید نو محرم ہے نا شاید معلوم نہیں ہمیں آنا ہو یا نہ آنا ہو تو اس لیے اگر یہاں نہ آنا ہوا تو پھر اپنے گھر پہ انشاءاللہ ان شاء اللہ تعالیٰ مجلس ہوگی وہاں سو آٹھ بجے ہے نماز یہاں آٹھ بجے ہو گئی ہے اگر یہاں مجلس ہوگی تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نو بجے ہم شروع کر دیں گے یا پونے نو بجے اور وہاں تو نو بجے کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم و اللہ اور بناطفل مہینہ ان کا انتقال سمے